ألم کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے فرش نہیں بنایا عنایت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت علم اور رحمت کے مظاہر بیان کیے ہیں جن میں غور و فکر کرنا باری تعالی کی وحدانیت اور عقیدۂ باس باد الموت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا ہے جس پر تم کھیتی کرتے ہو آرام سے زندگی گزارتے ہو اور اس پر موجود راستوں پر چل کر دور دراز سفر کرتے ہو اور کیا ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے کھوٹا نہیں بنایا ہے تاکہ اس میں حرکت نہ پیدا ہو اور تم اس پر راحت و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکو زمین کو ثابت و ساکن رکھنے کے لیے پہاڑوں کی حیثیت وہی ہے جو خیموں کے لیے لکڑیوں کی ہوتی ہے جس طرح خیمے کی لکڑیاں اسے ہر چہار جانب سے کھینچ کر رکھتی ہیں اسی طرح پہاڑ زمین کے کناروں کو کھینچ کر رکھتے ہیں ورنہ زمین اپنے داخلی مادوں میں جوش و خروش کی وجہ سے ہر وقت ہلتی رہتی اور مخلوق اس پر زندگی نہ گزار سکتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے تمہیں مذکر و معنس بنایا ہے تاکہ تمہارے درمیان ان سے محبت پیدا ہو اور تاکہ زندگی کے مسائل حل کرنے اور نسل انسانی کی افزائش اور اس کی تعلیم و تربیت میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تخلیق انسانی اور ان کا مذکر و معنس ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے علم اور اس کی حکمت و رحمت کے مظاہر ہیں ہم نے تمہاری نیند کو تمہاری راحت و سکون کا سبب بنایا ہے اگر نیند نہ آتی تو آدمی کا بدن تھک کر چور ہو جاتا اس کا سکون چھن جاتا اور اسے جنون لاحق ہو جاتا نیند اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کے ذریعے آدمی کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جاتی ہے اور وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ کاروبار حیات میں سرگرم ہو جاتا ہے اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے جس طرح لباس آدمی کے جسم کو ڈھانک لیتا ہے اسی طرح رات کی کی اسے ڈھانک لیتی ہے اور اسے سکون و راحت پہنچاتی ہے اور ہم نے دن کو تلاش معاش کا ذریعہ بنایا ہے انسان دن کی روشنی میں اپنی اور اپنے بال بچوں کی روزی حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور مشاغل زراعت و تجارت میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر رات آ جاتی ہے یہ تمام چیزیں باری تعلیٰ کی قدرت اس کے علم اس کے حکمت و رحمت کے مظاہر ہیں